رحمٰن الرحمہ اللہ وصن اللہ السلام علیکم و رحمۃ کے وبرکاتہ پاک و شکل اور باقی تمام صحیح الباشہ اور تمام سامعین شموسن واپسی سلامت کرتے ہیں ہمارا سلسلہ داس کتاب دعوت شریف میں سے درست نمبر چھ سات سکس سکس عام لوگوں کی مبارکانی تب پہنچا رہا نمازوں کے قنوط کی بارے میں ہے اور آج جو ہے قنوط ظہر نماز ظہر میں اور عیشہ عید جمعہ سورج گرہن چاند گرہن اور نماز زلزلہ وغیرہ اور میں جو قنوت پڑھی جاتی ہیں وہ قنوت جو ہے الکریم کے نام سے معروف اس قنوں کا مختصر ترجمہ عالوں کے مبارکانوں تک پہنچا رہا یہ قنون جو ہیں بہت ہی باضمت قنو تھے اس میں اللہ تعالیٰ کے آسما الحسنہ جو ہے اللہ تعالیٰ کی اس کائنات کے ہرشے پر اس کے علمی احاطہ کا ذکر ہے اس کے ہنس کو عظمت کے ساتھ یاد کرنے کے بعد آخر میں ایک لائن میں اللہ کے حضور میں اپنی حاجت بھی پیش کر رہے ہیں تو ہی جو ہے اور نور اور بمانہ خنوت ہے اور یہ قنت پڑھنے کے بعد ضرور اس کے آخر میں جو دعا ہے اللہ تعالیٰ ضرور بندے سے قبول فرمائے گا کیونکہ بندے نے اللہ تعالیٰ کو اس کے عظیم اسمال حسن کے ذریعے سے اس کی تمجید اور مدع کی ہے تو قنوط یہ ہے لا الہ بسم اللہ رحمان الرحمن الا اللہ الحلیم الکریم لا إله إلا الله العلي العظيم لا إله إلا الله رب السماوات السبع ورب الأرضين السبعي وما فيهن وما فوقهن وما تحتهن وهو رب العرش العظيم رب غفر ورحم وتجاوز عما تعلم ان کا انتل از الکرم یہ قنوت ہے ان ہاں جو کہ بہت الم کے نام سے معروف قنوط ہے اس کا مختصر ترجمہ لوگوں کو پہنچاتا ہوں لا الہ نہیں ہے کوئی معبود کوئی معود نہیں ہے یہ مبارک الم اللہ اللہ کا پہلا حصہ نفی ہے تمام معبودہ باطل کی نفی کی جاتی ہے ہاں تمام معبود ہاتھ جو کے لوگ پروسیس کیا کرتے تھے اور وہ واقعی میں معبود نہیں تھے ان سب کی نفی کرتے ہیں لا الہ نہیں ہے کوئی معبود اللہ سوائے اسی پاک واجب الوجود ذات کے جس کائنات کا رب مالک خالق اور رازق ہے نہیں ہے کوئی ماؤد لا الہ الا اللہ ہنے, کوئی معود نہیں ہے کوئی بھی پرشتش کے لائق نہیں ہے عبادت کے لائق نہیں ہے. سوائے اسی ذات کے اسی اللہ تبار و تعالیٰ کے اس اللہ کی صفت یہ ہے کہ وہ الحلیم الکریم وہ ذات حلیم ہے اور وہ ذات کریم ہے حلیم کا معنی لغت میں لکھا ہے حلمۂ یعنی درگزر کرنا بڑھ جی حلیم جو ہے علامہ بڑھ بلانا حلیم کے لغت میں منع یہ کہ بڑھ دوبار شخص وہ ہستی درگزر کرنے والا شخص تو اللہ تعالیٰ کو ہاں جی ہم ان عظیم شبحت سے متشف پاتے ہیں بڑھ ہونا متحمل مزاج ہونا حلیم کے معنی سلیم و ہونا صابر ہونا یہ سارے معنی حلم کے معنی میں ہیں اور اللہ تبار و تعالیٰ کے ذات میں یہ تمام معنی پائے جاتا ہے اللہ حلیم ہی یعنی اللہ بردبار ہے درگزر کرنے والی ذات ہے متحمل مزاج ذات ہے یعنی بندے کی چھوٹی کو تائیوں پر فورن وہ غسنیت ہے فوراً بندے کو سزا نہیں دیتا ہاں بندے کو مہلت دیتے ہیں فرصت دیتے ہیں تو یہ ہیں حلیم ہاں جی بڑھ کے معنی میں صبر اور متحمل مزاج کے معنی میں تو اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور وہ حلیم ذات ہیں ہاں جی بڑھ دوبار ہے اس کی بڑھ جو ہے یہی کافی ہے پوری کائنات میں ہاں جی اللہ کے جو جنہوں نے اللہ پر اللہ کے دین کو قبول کیا ہے سات ساڑھے سات عرب انسانوں میں سے ڈیڑھ عرب کے قریب جو ہے انسانوں نے اسلام قبول کیا ہوا ہے ہاں جی اور جنہوں نے اسلام قبول کیا ہوا ہے وہ بھی کیسا ہاں جی برائے نام اسلام کے حقوق جس طرح ادا کرنا چاہیے وہ تو نہیں کر رہے ہیں کیا مزار کو اپنے سینے پر ہاتھ رکھیں تو لیکن یہ مہربان اللہ اس دنیا میں اس کے جتنی بھی نافرمانی ہو رہا ہے فسق فجور ہو رہا ہے گناہ ہو رہا ہے کت و ہو رہا ہے یہ سب اللہ کے سامنے اور اللہ دیکھ رہے ہیں اللہ ان کو سزا اسی وقت دے سکتے ہیں جو سزا دینے چاہیں دے سکتے ہیں لیکن وہ اللہ بردبار عالم ہے سزا نہیں دیتے بندے کو اپنے حال پر چھوڑ دیتے اور اس کو فرصت دیتے موقع دیتے ہیں توبہ کرنے کا تائب ہونے کا راستے ماننے کا تو یہ ہے اس کی حلم کے حلیم ہونے کے واضح ترین ثبوت اور الکریم کا معنی لکھا ہے لغاز کرمۂغرموں کریم صاحب عزت ہونا عالی ظرف ہونا فیاض اور سخی ہونا فراخ دل اور بے تعصب ہونا ہے یقین اللہ تعالیٰ کے پاغذات میں یہ تمام صفات پایا جاتا ہے اللہ اللہ سے بڑھ کر کوئی سخی نہیں اس کائنات کے اندر اللہ سے بڑھ کر کوئی عالی ظرف کہ بندوں کی اتنی کوتاہیان جو ہے اللہ برداشت کریں اتنی نافرمانے اللہ تعالیٰ برداشت کریں تو یہ سارے کیا اسی ظرف ہونے کے واضح سے وہ چراخ دل اور بے سب مانا گیا کریم کا یعنی اللہ تعالیٰ کے ذات میں یہ صفت بھی ہے اور صاحب عزت ہونا تو اللہ سے بٹ کے اس کا میں کوئی ذات جو ہے صاحب عزت یقینا نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ کی ذات صاحب عزت بھی ہے تو اس کے معنی ہے لا الہ الا اللہ, اللہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں او بڑا اور بڑا بڈبار اور نہایت کرم سخی اور, اور صاحب عزتدار تھے لا الہ الا اللہ, اللہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں العظیم علی یعنی بلند مرتبہ والا ہاں جی اونچی شان و مرتبہ والے کے معنی میں عظیم عظمت کے معنی میں ہاں جی پرشوکت شاہ عظیم الشان ان معنی میں آتا ہے زبردست کے معنی میں آتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور وہ نہایت بلند مرتبہ والی ذات ہے اور نہایت ہی عظمت والی ذات ہے اور وہ ہمیشہ اسی بلند مرتبہ پر واقائم ہے اور ہمیشہ وہ عظمت والی ذات ہے اس کی عظمت اور اس کی بلند رتبے کو نہ کوئی درخ کر سکتے نہ کوئی وہاں تک پہنچ سکتے ہیں بندوں میں جس کو اللہ تعالیٰ جس مقام تک خود چاہیں تو پہنچائے گا وہ بندہ ہاں اللہ نہ چاہیں تو کوئی کہیں اللہ کی عظمت کو درک نہیں کر پاتا تو لا الہ الا اللہ, اللہ اللہ کے سوال کوئی معبود نہیں اور وہ نہایت بلند مرتبہ والا العلی اور عظیم نہایت عظمت والا اور پر وکت اور عظیم شان والے ذات ہے لا الہ الا اللہ, اللہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں وہ اللہ ہے اس کی صفات بیان کرنا رب السماوات ساپت وہ رب ہے وہ مالک ہے وہ پالنے والا ہے پروردگار ہے وہ پرورش دینے والا ہے منہانج کن چیزوں کا مالک ہے سماوات سما کے جم سب سات وہ سات آسمانوں کا رب اور مالک ہے ورب رب سب ارزین ارض کی جم ہے سات زمینوں کا بھی رب ہے ارزین زمینیں سب سات اور وہ سات زمینوں کا بھی رب ہے وہ مافِ اور جو خوش ان زمینوں اور آسمانوں کے اندر ہے ان میں ہے ان سب کا بھی وہ رب ہے اللہ ہی بہتر جانتے ہیں کا انعظمِ آسمانوں کے اندر کیا ہے زمین کے تہ کے اندر کیا ہے سمندروں کے تہ کے اندر کیا ہے کتنے معلومات ہیں موجودات ہیں وہ ذات خود بہتر جانتے ہیں انسانوں کو جن چیزوں کا علم ہو گیا وہ بہت تھوڑے ہیں وہ ما بھوق جو خوش ان کے اوپر ہیں آسمانوں کے اوپر ہیں بدنوں کے رسائی آسمانوں کے سلسلے میں بہت تھوڑا ہے ہاں جی نہایت ہی عکیل ہے وہ آسمانوں کی عظمت کو انسان ابھی در نہیں کہہ سکتا ہاں جی ابھی تو چند ایک ستارے کے اوپر جانے کی باتیں کریں اماں کا خشانے ہیں ان میں ایک ہی کاخشان کے اندر اربوں کھربوں ستارے ہاں جی ان ستاروں کے کیا کیا ان کے ان کے تاثرات اس کائنات پہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے یہ سب اس عظیم اللہ کی جو ہے قدرت کی نشانی ہے اور لہذا وما فوق ان جو کچھ ان آسمانوں اور زمینوں کے اوپر ہیں ان کا بھی وہ اللہ رب اور مالک اور پروان نگار ہے وہ ماتاہ اور جو کچھ آسمانوں کے نیچے ہیں اور زمینوں کے نیچے ہیں ان کا بھی وہ اللہ رب اور مالک اور پروان ہے وہ رب العرش العظیم اور وہ اللہ عرش عظیم کا مالک ہے ہاں جی عرش کے لفظ ہے عرش کے جو ہے معنی علماء جو ہے اس کے ویسے لفظی معنی تو کر لیتے ہیں گھر اس کے جو ہے چھت والے گھر کا معنی لکھا ہے تخت شاہی کا معنی لکھا ہے ہاں جی شاہ نشین کا معنی لکھا ہے محل کے معنی لکھا ہے اور, اور عربی جو قرآن کی جو لغات جس ساتھی بیان کیا وہ بولتے ہیں عرش کے معنی جو ہیں دخ جو حاصل لغوی معنی عرش شن مسقفن ایک ایسی چیز جس کے اوپر چھت لگا ہوا ہے اور کہتے ہیں بادشاہوں کے رہنے کی جگہ کو مجلس سلطان سم مجلس سلطان ارشن ہاں بادشاہوں کے مجلس و ماحل کو بھی عرش کہتے ہیں اس کی بلند مرتبہ کی وجہ سے لیکن یہاں اللہ تعالیٰ کے بارے میں جو اللہ نے ارش عظیم کا جو قرآن پاک میں بیان فرمایا ہاں جی تو یہ جو ہے فرماتے ہیں، مالا یعم البشر اللّہ حقیقہ اللہ بالسم لیکن ارش عظیم جو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کے بارے میں بیان فرمایا جیسے اس دعا میں فرمایا اس کے ہم انسان جو ہے اس کے لفظی معنی کے علاوہ جو ہے اس ارش عظیم کے حقیقت کو جاننا بہت ہی مشکل ہے. قرآن ضل الرش المجید قرآن فرمایا اللہ نے خود قرآن رفیع الدر جات ع ضل العرش فرمایا اللہ تعالیٰ نے تو یہ سب کیا ہیں حقیقت میں اللہ اشارہ ہیں صرف اللہ تعالیٰ کے مملکت اس کے سلطنت کی طرف اشارہ ہیں نہ کہ اللہ تعالی کے لئے کوئی جگہ کا محتاج کہ وہ ارش عظم اس کے رہنے کے جگہ اس جگہ کے محتاج نہیں وہ اللہ کے مخلوق ہیں اللہ نے اس کو خلق کیا تو عرش عظیم کا مانا جائے اس کا اکثر تو مانا معاحول جو عمالے کی صحت قابل فہم ہے وہ اس کائنات کے عظیم نظام سلطنت کا مالک ورف ہے یعنی عرب عرش عظیم کا منظر کیا ہے اس کائنات کے عظیم نظام سلطنت کا مالک عرب ہے یعنی عرش وہ مقام و منزلت ہے جہاں سے اللہ تعالیٰ اس پوری کائنات کے نظام کو چلاتے ہیں یوں سمجھے اس کائنات کے مرکزی دفتر اس کائنات کے مرکزی دفتر جس سے جس دفتر سے آسمانوں اور زمینوں اور تا قیمت تک ہونے والے تمام مسائل جو ہے ہاں جی اور ابتدائی کائنات سے لے کر انتہا تک ان سب کے جو ہے معلومات ان سب نظامات چلانے کا سسٹم اور ان کو تو قیامت تک چلانے کا جو نظام جس جگہ پر اللہ تعالیٰ نے معین فرما کے رکھا ہوا ہے اس عظیم مقام کو اس عظیم جگہ کو جو ہے عرش عظیم سے تعبیر کیا ہے یقیناً اس جگہ کی بہت بڑی عظمت ہے جس وجہ سے اللہ نے خود اس کو عرش عظیم سے تعبیر کیا ہے تو اس کا بھی اللہ تعالیٰ کے ذات مالک ہے تو اللہ تعالیٰ کی ان تمام عظیم اسمال ہوجنا سے ہاں جی اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے کے بعد اے اللہ تیرے سو کوئی بابود نہیں تو بڑا بردوبار اور کرم معولزات ہیں یا اللہ لا لا اللہ تو جو بلند مرتبہ والے اور عظمت والی ذات ہے یا اللہ تو سات آسمانوں کا اور سات زمینوں کا تو رب ہے مالک ہے جو کچھ ان کے اندر ہے جو کچھ ان کے اوپر ہے جو کچھ ان کے نیچے ہے اور تو عرش عظیم کا رب ہے اللہ کی تمام عظمت والے آسمات سے یاد کرنے کے بعد آخر میں بندہ پنی چھوٹی سی درخواست جو نہایت اہمیت رکھتے ہیں اللہ بارے میں پیش کرتے ہیں تو یہ آخری لائن جو ہے بندہ اپنی درخواست ہے تو اللہ ان عظمتوں سے دعا کرنے کے بعد یہ درخواست کرتے ہیں رب بھی رب اے میرے رب اے میرے مالک اے میرے پروردگار نگار رب اقفر اے میرا اللہ تو مجھے بخش دے میرے گناہوں کو بخش دے میرے کوتاہی کو درگزر فرما ورحم مجھ پر رحم فرما مجھ پر رم برما تجاوس اور تجاوز یعنی درگزر کرنا ہاں جی اے اللہ اور درگزر در فرما اما تعالیٰ میرے ان تمام کوتاہیوں کو گناہوں کو ختاوں کو جو تو جانتا ہے یعنی اللہ میرے ان تمام کوتاہیوں گناہوں کو جو تو جانتا ہے اللہ کا اللہ کے علم سے کوئی چیز معافی نہیں ہے ان سب سے تو درگزر در فرما ان کو معاف فرما کیونکہ ان نغان بے شک تیری ذات ہی الآزالاکرم کیونکہ تیری ذات ہی جو ہے آز ہے ہاں جی آج کرم والداد عزیز کے معنی لکھا ہے اصل میں غلبہ والا جو کرنے چاہیں کر سکنے والا عزیز کے معنیٰ غلبہ لکھا ہے مضبوط طاقتور اس معنی میں لکھا ہے محبوب اور پیار کے معنی میں لکھا ہے معزز مکرم کے معنی میں لکھا ہے تو یہاں پر اللہ تعالیٰ جو ہے کہ کی ذات کیونکہ وہ طاقتور بھی ہیں اور معزز صاحب عزت بھی ہیں دونوں معلیٰ میں پایا جاتا تو یہ اللہ تو نہایت ہی ہر چیز پر غلبہ رہنے والا اور نہایت ہی معزز اور مکرم ذات ہیں اور الکرم اور سب سے زیادہ کرم اور مہربانی اور لطف کرنے والی ذات ہیں کیونکہ اکرم کا معنی جو ہے اس میں تفضیل سے ہے اس کے معنی لکھا ہے اعلی ظرف ہونا صاحب عزت ہونا فیاض اور سخی ہونا یہ فراخ دل بے تعصب ہونے یہ سارے اکرم کے معنی میں کیا ہے یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات سب سے زیادہ کرم والی سب سے زیادہ سخی سب سے زیادہ مہربان اور سب سے زیادہ بندے پر لطف کرنے والا اللہ کی عظیم آسمات سے ہم یاد کرتے ہیں اے اللہ تو شاو ہر چیز پر غالبہ رہنے والی اور معزز و محبوب ذات ہیں ہمارے اور تو ہر ہر چیز ہر شاخت اور ہر ذات سے زیادہ لطف و کرم کرنے والی سخی اور مہربان ذات ہیں لہٰذا تو میرے گناہوں کو بہت دیں مجھ پر رام کریں اور میری تمام کو تاہم کو جو تو جانتا ہے درگزار فرما تو یہ جو ہے حلم الکریم کا مختصر تجمہ تو جی ہیں ہم سب کو ان دعاؤں کے معنی مفہوم سمجھ کے پڑھتے رہنے کی توفیعت